بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں عن کیا بڑی خبر کی نسبت هم فی مختلف جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں کل سیال دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے سیال پھر دیکھو یہ قریب جان لیں گے الم کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا وخلقناکم ازواجا بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا وجعلنا نومکم صباتا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا وجعلنا اللیل لباسا اور رات کو پردہ مقرر کیا وجعلنا نومکم نهار معاشا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا وبنینا فوقکم سبعا شدادا اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط آسمان بنائے وجعلنا سراجا وحاجا اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءَ جا جا اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا نب ہی تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرے الفاف اور گھنے گھنے باغ ان یوم الفصل کا نمی کوتا بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے یوم فور افوا جا جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گٹ کے غٹ آ موجود ہوگی وہ فتح کا نت آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے الجبال سرابا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے مکانت با بی بے شک دوزک گھات میں ہے لوگ مَآبًا یعنی سرکشوں کا وہی چھکانہ ہے لابی فِيهَا اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے لا ولا شرابا وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا الا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ جزاء او یہ بدلہ ہے پورا پورا ان حساب یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے وہ کردبا اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جٹلاتے رہتے تھے وہ کل شعین کتاب اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے فضوق سو اب مزا چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے ان للمتقین مفازا بے شک پر حیثگاروں کے لیے کامیابی ہے حدائق و اعنابا یعنی باغ اور انگور وکواعب اترابا اور ہم عمر نوجوان عورتیں وکأسا دہاقا اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس لا یس ولا کذابا وہاں نہ بےحدا بات سنیں گے نہ جھوٹ خورافات ربک بکا کو یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سلا ہے انعام متعین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 خدا علا دن برحق ہے بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس چھکانہ بنا دے کم ادا بن قوری بئ